الرحمن الحمۃ الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب شعبہ تمام خران اور گرامیہ شاہ برادران تمام شامعین کو سمجھنے بعد پھر کرتے ہیں ہمارے خطاب دعوت شریف میں سے دس پانچ سو تراسی ابلک دو سو پچیس ہے پانچ سو تراسی دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو پچیس جو ہیں اوراد ہتھیا کے دروس کی تعداد ہے اوراد ہتھیے میں ہم لوگ جو ہے حسمہ اور حسناب بحث میں ہیں اور اسم میں اعظم جو ہے یا ملک و کی توضیح میں ہے اور ہماری اس موضوع الملک و الملک و قرآن پاک قرآن میں الملک ین قرآن پاک کے مختلف آیات میں مقدس قسمیں آجب آیا ہے ان آیتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر کے تھوڑی سی ان کی توضیح دے رہا ہوں تاکہ اس میں البلغ کے جو ہے بہتر ہمیں مطلب سمجھنے میں مدد مل جائے یہی مقصد ہے تو تین آیتیں آپ لوگوں کو توضیح ہو چکا تھا چوتھی آیا دیہ ہے یوسف بھی او بص اللہ رحمان یوسب بول ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم یہ سورہ جمعہ آج نمبر باسٹھ ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ آج نمبر ایک, ایک ہے سورہ جمعہ کے عید نمبر ایک یو سب بہل اللہ معافِ سماوات و محافل الملک القل صلاح الحکیم اس میں چار اسمِ اعظم الملک القدو صلی اللہ صلاحکیم یہ چاروں کے ساتھ اس رسم میں آیا ہوا ہے تو یہ دعائے اس مقدس تجمہ ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں موجود ہے یعنی سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ جو بادشاہ نہایت پاکزہ الملک یعنی بادشاہ نہایت پاکزہ خدوس عز عزیز بڑا غالب آنے والا اور حکیم حکمت والا ہے یعنی جو سب بےحد تسبیح کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے ذات کو اقدس کو حرکن کے وہ نقش سے پاک و پاکزہ قرار دیتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہوئے ہن ہاں جی تصبیح پاکی ہے اس اللّہ کے لئے پاک و پاکدہ ہے وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور وہ ذات بادشاہ ہیں ہاں جی اور قدوس ہے پاک نہایت پاکدہ ہیں العزیز ہر چیز پر بلا غالب اور حرکیم حکمت والا تو اس عات مجدہ سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ اس ذات اقدس کی بادشاہت تمام موجودات عالم پر آشکار و نمایاں ہیں ہاں جی سب پر آشکار نمایاں ہیں اس کے بادشاہت کے سامنے کسی کو پر مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا سبھی اسداد ارداس کا تصبی خوان و شناخوان ہیں وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ سر پاک و پاکہ ہیں بادشاہ ہونے کے ساتھ نہایت پاکزہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ہر چیز پر غلبہ تسلط رہنے والی ذات ہے وہی اس کی بادشاہت میں جو ہے پر ہلانے کے کسی گنج نہیں اور اس کی اس بادشاہت کے اندر ہر کام حکمت کی بنیاد پر ہے وہ حکیم ہے حکمت اور فلسفہ و حکمت کی بنیاد پر ہے اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر اے و نقش کمزوریوں سے پاک ہے ملک الق الدوس کے معنیٰ جو ایسا بادشاہ ہے جو ہر اے نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے ہر وہ نقص ہے جو اور کفار میں سکھیں ہاں جی بد پر اللہ کے تب دیتے ہیں کتاب۔ آل اللہ ان تمام ایبوں سے پاک ہو پاکزات اور مقدس ذات اور وہ ہر چیز پر غالب ہے وہ لذیذ ہے لیکن کسی کو اس پر کسی بھی لحاظ سے ہاں جی، زلہ برابر بھی غلبہ یا تسلط کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں لیکن کسی کو اس پر کسی بھی لحاظ سے زیادہ برابر غلبہ یا تسلط ہاں جی تسلط جو غلبہ یا تسلط کا غلبہ زیادہ برابر غلبہ یا تسلط ہاں جی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ پر ہاں جی خطاط جو ہے اللہ تعالیٰ پر کسی کو غلبہ اور اسلط کو سوچ بھی نہیں سکتا ایسا عظیم ذات ہے جو اس کی عظمت کو در کرے گا وہ نہیں سوچ سکتا بیکواحمان لوگ ممکن ہے سمجھیں جیسے پھرو نگاہانہ ربکوم العلیٰ ویسا عظیم بادشاہ حقیقی ہے جو ہر عیب و نقص و ضوح کمزوریوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ہر چیز پر غالب حاصل عزیز ہے اور اس کے تمام امر علم و حکمت پر مبنی ہے حکیم بھی ہے جو ہر کام ہر قدم علم احکمت کی بنیاد پر اٹھاتا ہے اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو اس آدمی بہت بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی جو ہے خوبی بیان کیا ہے ایک تو اس کی بادشاہت جو ہے زمین و آسمان ہر چیز میں ہر چیز تو اس کی بادشاہ آ کے میتھے تسلط ہے پلس وہ ذات جو ہے ہر اے و نقش سے کمزوریوں سے ظہف و ناتوانیوں سے پاک ہے جن کا کوفار مشکین اللہ تعالیٰ زبان دیتے اور وہ ذات ہر چیز پر غالب ہے اور ہر قسم کے غلوائیں ہیں ہر شے پر ہاں جی کسی کو اس پر ذرا برابر نہ غلبہ ہے نہ غلبہ کا سوچ سکتے ہیں اور اس ذات کا ہر فیض اس بادشاہی حقیقی کا ہر حکمت کے بنیادوں پر قائم ہے کیونکہ وہ حکیم ہے ہر کام جو ہے الت و اسباب اور حکمت کی بنیاد پر ہے اس کا کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہی تمام مقدس صفات کا حامل ہے متاثر ہوئے تمام صفحات لہٰذا اسی کی بادشاہت ہے کائنات میں اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ اس کی بادشاہت میں کوئی کمزوری نہ توانی نہیں ہے کہ دوسرا آگے اس کی جگہ پر کوئی حکمت کر سکے پانچواں آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آوظبرب ناص ملک ناصِ الہناس ان شاء اللہ سلخن سلزی وسو سوحی صدور الناس من الجنتی وناس مقدس میں جو ہے خدا رحمٰن الرحیم کے نام سے بسم نبص الرّحمن الرحیم بالکل کہ ججے آ میں پناہ مانتا ہوں برب ناس انسانوں کے پروردگار کی ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الناس انسانوں کے معبود کی من شر الوسواس سلخ الناس اللذی واسوی صدور الناس پس ہر وہ پس ہر حر... پس پردار رہ پردی من ہر وہ ہنی شیطان ہر شیطان جو پردے میں رہ کر پس ہر و شیطان جو پس ہر, و شیطان, جو ہر و شیطان جو پردے میں رہ کر رہ کر وسوسا ڈالنے والے ابلیس کے شر سے یعنی پس ملک الناس یعنی پسند ملک منشرا سل خن سنشر یعنی اس کی شر سے فسل ڈالنے کے شر سے خناہ جو کہ پس سے پردہ رہ کر پردے کے پیچھے رہ کر کبھی چھپتا ہے کبھی آ نکلتا ہے کبھی چھپتا ہے کبھی اس کو خناس بولتے ہیں یعنی انسان جب آزب اللہ پہ لے جائے شی اور خرناس پیچھے آ جاتا ہے پھر انسان تھوڑا سا غفلت تاری ہو جائے پھر وہ آ گیا کہ وشوسا ڈالنے سے کوشش کرتے ہیں ایسی جو ہے معلوم کو خناس کہتے ہیں ساتھیوں اور انسانوں میں سے تو میں اس وسواس کی شر سے ترجربہ بنواتا ہوں جو پڑہ رہ کر یہ وش و صفی صدورس لوگوں کے دلوں میں وشوسا ڈالتے ہیں اور یہ خنناس جو من جنت جینات میں سے ہوں گے ورنس انسانوں میں سے سے جو ہے پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے اولیس کے شرط ہاں جی اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ سسا ڈالتا ہے یو و شیسف حض الن الجنت النس و جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے سورہ ناث جو ہے سورہ نمبر ایک سو تو والد ملک جو ہے عائد نمبر دو کے اندر تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے شیت اشیاطین الینس والجن اور ابلیس خناس کے شر سے پناہ ماننے کے لیے شر سے پناہ ماننے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے کل کہہ کر حکم دیتا ہے کہ ہم جو رب الناس لوگوں کے رب پروردگاہ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ عقیقی نان کے معبودہ حقیقی کے حضور عدت میں پناہ ماننے کا اللہ تعالی جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حضرب الناس ملکن علّہ ناص اس عظیم حصے کے درگاہ میں پناہ مانگے کیونکہ مخول خا ہو میرا بھی کیا ابو پناہ کس کے حضور میں اب لوگوں کے رب کے حضور سے میں ہاں جی پرور جگار آئے. علم کے حضور میں با لوگوں کے بادشاہ کے حضور میں لوگوں کے معبود کے حضور میں خوف خطرہ کیسے ہے ہاں جی وہ حناس جو وسوسے وسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں اور خواہ وہ جنت میں سے خواہ انسان میں سے تو اللہ نے ہمیں ان سے پناہ ماننے کا حکم دیا کل کا ورماء آز پناہ میں پناہ مانتا ہوں کہ, کہ ان سے پناہ اللہ کے حضور میں پناہ ماننے کا حکم دیا شائطین اور خناس کے شخص تو عام عوام کو رب الناس کے پناہ میں آنے کا حکم دیا خلا عظ میں رب الناص عوام عوام کے لیے ہاں جی. رب الناس کے پناہ میں آنے حکم دیا بادشاہوں اور ساب اقتدار لوگوں کو رب نناس کے پناہ کے ساتھ ساتھ ملک اناس ان کے آستانۂ اقداس میں پناہ لینے کا حکم ہے کیونکہ ایک غالب و مقتدر واقعی بادشاہ ہی دوسرے بادشاہوں کو اس کے نظام سلطنت میں داخلی و خارجی دشمنوں سے پناہ دے سکتا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے وہ بادشاہ کے کیے وہ دوسرے بادشاہوں کو ان کے دشمنوں کی شر سے پناہ دے سکتا ہے ان کے دشمنوں پر اس کو غلبہ عطا کر سکتا ہے مطلب اسی کے پناہ مانے کا حکم ہوا اور الحم اللہ کو الہ اناس آل اللّہ علیہ کو الناس الناس کے پناہ میں آنے کے ساتھ ساتھ ان کے روحانی ترقی و کمالات حفاظت کے لیے روحانی ترقی و کے لیے کوئی شیشان شیطانواس ان کے روحانی تمالات میں خلل ان کو پھر آگے بڑھنے نہیں دیتے بلکہ الٹا نیچے اس ان کے روحانی ترقی و کمالات کی حفاظت کے لیے کے, کے, کے, کے, کے درگاہ میں پناہ ماننے کا حکم دیا کیونکہ اللہ الناس کی پناہ و حمایت کے بغیر ہاں جی تمام لوگوں کی معبود کی پناہ کے بغیر بند ممن شراۃم سقیم پر قائم نہیں رکھ سکتا یہ جی اللہ کا اس کو بنانا دیں اللہ کی سچی عبادت و بندگی کے لیے ہاں جی الہ الناس کی پناہ ہی چاہے اسی کی پناہ چاہے وہ پناہ دے دیں ورنہ ابلیس جو ہے اسی عبادت کے ذریعے اسے گمراہ کر دے گا بہت خطرناک ہے وہ ایسی عبادت جیسے انسان کو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں قرآن پاک کی ساخری صورت میں سر ملک کی فرما کر قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ میں مال کی یوم الدین یا وہ ملک کی یوم الدین دونوں اقرات جو ہے تواتر سے ثابت ہے ان میں کراد میں فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت واضح کر دیا نانی عالم شریف کے اندر جو پہلی سورت ہے اس میں بھی ملک اناس ہے آخری سورت اس میں بھی ملک اناس ہے جو یہ حقیقت واضح کیا جا کہ اس کائنات کے حقیقی بادشاہ اور مالک واقعہ و مولا اللہ ہی کی ذات ہے اور اس ذات اقدس نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس مقدس کتاب قرآن پاک کو نازر فرمایا ہے اور یہ حقیقت بھی آشکار فرمایا کہ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی وہی ذات اردس جس نے قرآن کریم جیسی ضارغ کتاب نازل فرمایا نازر فرمایا اور اس کتاب اور اس اور اس کتاب اور اس کے اندر جو کچھ حقائق بیان ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتابیں تو اس بادشاہ اس کائنات کا بادشاہ کہ وہی ذات اقدس ہے جس نے قرآن کریم جیسے اللہ کتاب نازل فرمایا اور جو ہے اور اس کے اندر یعنی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ حقائق بیان ہوئے ہیں ان سب کا مالک بھی اللہ کی ذات پاک ہے جو کچھ حقائق بحان ان سب تمام حقائق کے مالک بھی اللہ کی ذات معلوم ہے کہ اللہ جلالہ ہی اس عظیم کائنات کا مالک و ملک و مالک الملک و ملک و ملک خود ملک سب کچھ سکھائے لہٰذا بندے مومن کو چاہیں کہ جو ہے خود اس عظیم آقا و ملک کا اب و بندہ بن کے رہیں عظیم اللہ کا عبد و بندہ بن کے رہیں کیونکہ جو اللہ کا ہو اللہ کو سبھی اس کا ہوگا جو اللہ کا ہوگا سبھی اس بندے کا ہوگا اس کا ہوگا جو اللہ کا نہیں ہوگا کوئی بھی اس کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کائنات شبھی اس ذات اقدس کے دس قدرت میں ہے اس کے عن اور منشا کے بغیر کوئی ایک تنکا کا بھی مالک نہیں بن سکتا کوئی شاخ لیکن اگر اسے راضی رکھیں اور تم اس کا بندہ بند کر رہے ہیں تو حضرت سلمان ال داود و یوسف علیہ السلام جیسے عظیم الشان جیسے عظیم ہستیاں کہ اللہ نے انہیں علم نوت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دنیا میں انہیں وہ بادشاہ دی تو کسی کو نہیں ملے یہ پرندوں جن جن حتیٰ جنات پر بھی ان کی حکومت ہے ہوا میں اڑنے والے پرندے اس کے متی ہیں اور خود ہوا بھی ان کے متی ہیں اور یہ سب کیوں ملا کیونکہ یہ ہستیاں اللہ کے بندے تھے لہذا مالک المر نے انہیں ملک بنا دیا بادشاہ بنا دیا ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی جو ہے کہ ہمارے انسان کے اندر موجود ہاں جی ہماری ذات ہماری صفات اور تمام کمالات اسی ذات کا عطا کردہ ہے عطا کردہ وہ مرہونی منت ہے اور اس کا ہے جب یہ سب اس کا ہے تو حق یہ کہ تو خود بھی اپنے اختیار و ارادے سے اس کا رہے اور اس کے درگاہ کے فقیر و مسکین کے سوا خود کو خوش نہ سمجھے اگر تو اس کے درگاہ میں آجی سے جھکائے گا تو وہ تجھے بلند کرے گا پیارے نبی فرمائمن تو راہ رفاہ اللہ جو جتنا جھکے گا اتنا اونچا ہوگا ایکشن ر ہاں جی جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت دس جو ہے حیات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم ذات ہیں اس کے بادشاہ کتنے عظیم بادشاہ ہیں ہمیں اسی کا بن کے رہنا چاہیے اسی کا بندہ بن کر رہنا جائے ہم بندے ہیں اذان گانے میں بندگی ہی ہمارا لے لہراس آتی ہیں اسی میں ہمارے دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا موتی اور ہم بندہ بن کا بندہ بن بند کر رہنے کی توفیع